بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لا ممیم صاد کتاب فلا یکن فی صدرک ہر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 اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو وَكَم مِّن قرية فجاءها بأسنا او هم قائلون اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے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 تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرتش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے بعلم وما كنا پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے والوزن فمل قلت مَوَازِينُهُ نو هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اس روز آمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں ومل مَوَازِينُهُ موازی الَّذِينَ خَسِرُوا اکلدین بِمَا كَانُوا آیاتی يَظْلِمُونَ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 فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے نہیں کہ یہاں غرور کرے بس نکل جا تو زلیل ہے الى يوم اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک محلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے من فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا ثم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 لمن کمن جہن ممن کم اجمائی خدا نے فرمایا نکل جائے یہاں سے پاجی مردود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 مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے فوس وسلهما الشيطان ليبذيا لهما ما قوري عنهما من سوئاتهما وقال ما نهاكما وقال نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکی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 اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفي لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین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 ولباس التقوى ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم يذکعون اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا سطر دھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے اور جو پرہزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں یا بنی 129. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما, ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم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 ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ ادو فاشم کو اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہر گز حکم نہیں دیتا بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں قل امر ربی بالقسط و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 وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے تئیم مزین کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ من الرِّزْقُ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 اسی طرح خدا اپنی ایتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به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 حتىَْ إذَ الد الدََّكُ فيِيهَا ج قَالَت أُقْرىَهُم لِأُولهُمْ رَبنَهَا أُول إِ أَضَلونَ رَبنهَا أُنا إِ فَآتِهِمْ عَذاَابًا وَرْفَم مِن النار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 ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اورنا بھی اسی کا اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفساً الا وسعہا اولئیک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون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 الحمد للہ کنحدا نقد نا بل خا و دل کم الجن ترس تم ہاب تم تام اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے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 وشت کے مالک بنا دیے گئے جنتی اصحاب, اصحاب ناری وجدنا رب نا حق فہل وج تم فہل وج تم مواد عبو کم حقل فدن بین اللہ على المین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 اللہ جو خدا کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے اور آخرت سے انکار کرتے تھے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 و ناد اصل بسی ماں ہوں قالوم اونا ان کم جم روم اونا اک کم جم رکم و ما اور اہل آراف کافر لوگوں کو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 هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنت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 یا ہم دنیا میں پھر لوٹا دیے جائیں کہ جو عملِ بد ہم پہلے کرتے تھے وہ نہ کریں بلکہ ان کے سوا اور نیک عمل کریں بے شک ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا اور جو کچھ یہ افترح کیا کرتے تھے ان سے سب جاتا رہا اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ يطلبه بأمره الخلق والأمر رب الک نہیں کہ تمہارا پروردگار خدا ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر ارش پر جا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 ح إِذاَا أَقلَلَّت سَحابًا فِقَالًَا سُخُناَاهُُ لِ بَلَدٍ مَيُتٍ فَأَزَلناابِِم فَأَخْْ رجنابِ فَأَْ رجْنَابِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمراتِكَ ذَلِكَ نُخِْجُ الْ المَوْتَلَ عَ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 بالآ انہوں نے کہا اے قوم مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں و ا ب ل غ ك م ر س ا ل ا ت ر ب ي و ا ن ص ح ل ہوں اور و خیر خاہی کرتا ہوں اور مجھ کو ج کی طرف سے ایسی ا معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو ر ہ و ا و ع ج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 اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے اور اسی طرح قوم آد کی طرف ان کے بھائی ہُو کو بھیجا انہوں نے کہا کہ بھائیو خدا ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم ڈرتے نہیں الذين كفروا من قومه اننا في اننا من تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ تم ہمیں احمق نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں غسول عالم انہوں نے کہا کہ میری قوم مجھ میں ہماقت کی کوئی بات نہیں ہے بلکہ میں رب العالمی کا پیغمبر ہوں رسالات لكم نَاصِحٌ رسالی میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں او عجب تم مِّن اللہ و رَجُلٍ کم لم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 ات دلو ننی فیم سنگ تمہ تم و آبا کم و آبا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 جن کی خدا نے کوئی سند نازم نہیں کی تو تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں فَأَنْجَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا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 يا قوم الله ما لكم من اله غيره قَدْ ہوں بَيِّنَةٌ تب قطب آیت کلفی ابلا تصوہ مسوحا بسو اکم اذابل علی اور قومی سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا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 واذكروا اذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 تم بھی کافی تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے فاق وَعَتَوْا عَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ آخر انہوں نے اونٹنے کی کونچوں کو کارڈ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں جراتے تھے اگر تم خدا کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ بحفی داری تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے فتح اب لم رسالت وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھیرے اور کہا کہ میری قوم میں نے تم کو خدا کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خاہی کی مگر تم ایسے ہو کہ خیر خاہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے ولوطا اذ قال لقومه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 کنتا شاہ تم قوم یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر لوڈوں پر گرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ کئی فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم نے ان پر پتھروں کا مہ برسایا سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا وہ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا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 لوبی کلو تون وہ تو سونا سبھی لن من بھی وہ تب نئی وجہ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 جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت پذیر کر دیا اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا پا بنو آمَنُوا او سل بِهِ وفن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 خدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرتے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے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 عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّ نَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تو بہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ اترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وقال الملؤ الذین كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو ان کو بھوچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعِيبًا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 فَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیئے ہیں اور تمہاری خیرخواہی کی تھی تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں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 تاکہ وہ آجی اور زاری کرے سدل مک نس اتل حسن تتا اف کو سب ان سو اف اخنا ہوں وهم لا يشعرون پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کرن جو راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ دیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے تھی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 اور کیا اہل شہر اس سے ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آنازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں مکر اللہ فلا مکر اللہ اللہ اللہ اللہ القوم کیا یہ لوگ خدا کے ناؤ کا ڈر نہیں رکھتے سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں اولم یا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے کہ کچھ سن ہی نہ سکے رُسُلُهُمْ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 خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وما وجدنا من عهد وإن وجدنا لفاسقين اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا ثم بعثنا من بَعْدِهِمْ موسیٰ بِآیاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا؟ موسا نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں حقیقی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 فرون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ فلقا سو فراہی موسا نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت سریح ازدہا ہو گیا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے یورادا اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے بھلا تمہاری کیا صلاح ہے قالو اور انہوں نے فرعون سے کہا کے فل حال موسی اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجئے یہ تو کا بكل ساحرين عليم کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں وجالسحره فرعون قالوا ان لنا اجرا انكم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 فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فیرونی کرتے تھے باطل ہو گیا فَغُلِبُوهُنَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ اور وہ مغلوب ہو گئے اور زلیل ہو کر رہ گئے وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُونَ منا برب عالمی اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے رب موسیٰ و موسا یعنی موسا اور ہارون کے پروردگار پر قال آمنتم به قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ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 الى ربنا منقلبون وہ بولے کہ ہم تو اپنے پرور دگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وہ ماتی ہوں نال اصنا وبنا علینا و اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے پروردگار ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو اہم و نستا اہم وہ انف کوم کو قومی فرون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ اور اس کی قوم کو چھوڑ اورجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں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 دینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسا ربکم ان يہلک عدوکم ویستخلفکم فی في الارض فینظر کیف تعملون وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو عذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا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 فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطْرَيَّذُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهِ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 خوا, کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَآیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جمعے اور میڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجی مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گناہ گار و لم و کال ہی مرجول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 پھر جب ہم ایک مدت کے لیے جس تک ان کو پہنچنا تھا ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ عہد کو توڑ ڈالتے تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے کل بما سوبو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 اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا ببنی البحر قومی کمال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 یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کام یہ کرتے ہیں سب على ہیں اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سی بات تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے وہ ار جین کم علی مون کم سو اللہ ابنا اکم و یسون فی دلی کم بلا ام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 سخت آزمائش تھی وہ ودلا موسا تھلا تین لتم فتم وہ کولین اور ہم نے موسا سے تیس رات کی میعاد مقرر کی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 سَالِمِ قَوْمَنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صعقا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 لہ فل کل شعیم تفصیل خلوب احسن سی کم دا الفا س اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی پھر ارشاد فرمایا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 اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستے کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے راستہ بنا لیں یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے والذین كذبوا بی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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَاغ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھرا بنا لیا وہ ایک جسم تھا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 ومه غضبان اسفا قال بيسما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقل الواح واخذ براس اخيه يذره الي قال ابن عم ما فلا تشمت ولا تجعلی مع القوم اور جب موسا اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بد اتواری کی کیا تم نے اپنے پروردگار کا حکم یعنی میرا اپنے پاس آنا جلد چاہا یہ کہا اور شدت غزب سے تورات کی تختیاں ڈال دی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 کہ جن لوگوں نے بچھرے کو معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غزب واقع ہوگا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہوگی اور ہم افترہ پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم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 ہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اور جب موسی کا غصہ فروغ ہوا تو تورات کی تختیاں اٹھا لی اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّانَا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلْنَا السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ اَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ اور موسیٰ نے اس میاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آدمی منتخب کر کے کوہِ تور پر حاضر کیے جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا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 جو پرہزگاری کرتے اور زکات دیتے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں يَأبُهُم بِالمَعُوفِ وَيَنْهَاهُم عَنِمُكَرِ وَيحلُّ لَهُ الطبات وَيحِلُّ لَهُ الطَّباتِ وَيحَدِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَ إثَ وَيَضَرُ عَنْهُم إصْرَهُم وَيَضَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُم وَْأَغْل لَّ كََت عَلَيْهِمْ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں جن کے اعصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں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 يؤمن باللہ واتبعوه اے محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا ہوں یعنی اس کا رسول ہوں وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو خدا پر اور اس کے رسول پیغمبر امی پر جو خدا پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ ومن قوم موسا بلحق اور قوم موسا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا رستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں وَقَطَعْنَا هُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عينا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 يَتَّقُونَ. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں اور عجب نہیں کہ وہ پرحیزگاری اختیار کریں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بما كانوا يفسقون جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کے ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا عم نُحُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردنکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ واذ تاذنا ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب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 میثاق الكتاب الله يقولوا على الله الا الحق ودا الرسول ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا پھر ان کے بعد نہ خلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے یہ بے تعامل اس دنیا دنی کا مال و متا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں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 والذین یمسکون بالكتاب و اقاموا الصلاۃ اننا نبعث اجر المصلحین اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے و اذنت قن الجبل فوقهم کانه ذلۃ و ظنوا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 کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ وا اذ اخذا ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی انفسهم اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں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 تو وہ گمراہوں میں ہو گیا تباہ فمس مسل تحمل عليه او تق رخ الحسد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 فهو ومن يضلل جس کو خدا ہدایت دے وہی راہیاب ہے اور جس کو گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں ولقد لہم الب اللہ یفون ابہ لہم آدان اللہ یس معاون ابا کلامی بل ابل اکا هُمُ الْغَافِلُونَ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزب کے لیے پیدا کیے ہیں ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں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 Pues. اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے أولم ما من انه مبين کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں اولکو شعی واسا واسا دکھ روباجم فبی ائی حدی سم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 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتًا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا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 یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ظَرَّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْ تمینل خیری وی یسو اندی بشی قومی کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو خدا چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّا هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِیفًا فَمَرَّتْ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 پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی بی اپنے پروردگار خدا عزوجل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے فلم آتا ہوں آتا ہوں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 مالا خلو پوشم یو کیا وہ ایسو کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں ولا یس ولا و سرو اور نہ ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں اگر تم ان کو سیدھے رستے کی طرف بلاؤ تو تمہارا کہا نہ مانے تمہارے لیے برابر ہے کہ تم ان کو بلاؤ یا چپکے ہو رہو اندرون عباد فد رو ہم فلستی بول کم فد رو ہم فلستی بول کم ام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 ام ل آئ نوئی سون ابا ام لم آوئی یسمع نبا اوشو کا دلا تم بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلے یا ہاتھ ہیں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 نزل وهو يتول میرا مددگار تو خدا ہی ہے جس نے کتاب برحق نازل کی اور نیک لوگوں کا وہی دوست دار ہے لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون اور جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اف اختیار کرو اور نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کرلو لو وا ان ما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا سے پنہ مانگو بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے ان الَّذِينَ اتَّقَوْوا اذا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ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 گمراہی میں کھینچ جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے وہ ادو لمایو بص۔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 وَادْكُنْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں آجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا انسطی و لگوں یس جدو جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں